الحمد اللہ رب المین و سولا سلیمر بسم اللہ ابراہیم السولا و سلام علی گیا رسول اللہ السولا والسلام سلام علیك يا گیا حبیب اللہ السولا و سلام علی گیا نبی اللہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر اس وقت ہم سلسلے میں حاضر ہیں جس کا نام ہے احکام حج شہور حج چل رہے ہیں حج کے مہینے چل رہے ہیں اور عاشقان رسول ہرامین طیبین کی حاضری کے لئے رواں دواں ہے اور کتنے ہی پہنچ چکے اور کتنے ہی پہنچنے والے ہیں ان شاء اللہ ارض وجل تو اسی مطابقت سے ان ایام میں ان مہینوں میں عید کے بعد سے لے کر اور ذیل حج سے پہلے پہلے تک ہمارے مدنی چینل پر یہ سلسلہ کئی سالوں سے نشر ہو رہا ہے جو کہ لائیو ہوتا ہے اور یہ سلسلہ کرتے ہیں ہمارے دارالفتہ سنت کے مفتی ابو محمد علی اظہر اتاری مدنی مدل علی ان شاء آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے مدنی گلدستے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا علم دین توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک سلسلے میں شامل رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی ایسے مسائل سیکھیں گے کہ جو کئی افراد پر بہت سارے افراد پر ممکن ہے کہ وہ فرض ہوں تو یہ مسائل سیکھتے چلیں اور سمجھتے چلیں پوری توجہ رکھے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر دورود سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں منقول ہوئے دوسرا اخبار میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی کہ نبی کریم علی سلاط و تسلیم نے ارشاد فرمایا فرض حج کرو بے شک اس کا اجر بیس غذبات میں شرکت سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں انشاء اللہ سفر حج قدم با قدم بھی ہوگا ہم ہمارا مدنی گلدستہ اصطلاحات بھی ہوں گی واجبات بھی ہوں گے حج کے اور ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جو مفتی صاحب کرتے ہیں لائف کرتے ہیں وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج انشاء اللہ وہ بھی ہوگا لیکن پہلے بڑھیں گے ناتے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور آج ہمارے بات بہت ہی پیارے ناتوں ہمارے عدنان بھائی تو ہیں ہی اسد بھائی بھی موجود ہیں ان شاء اللہ کلام پیش کریں گے جی اسد بھائی فرمان صلی اللہ تعالی وی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی بھائی الحمدللہ قافلے اپنے تیاریوں پر ہیں آشکان رسول حج کی سعادت پانے والے ہیں کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو حج سے فارغ ہونے کے بعد پہر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے فرما آقا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کئی خوش نصیب ایسے ڈائریکٹ مدینہ پاک میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی وہاں پر جالیوں کے سامنے بیٹھ کر گمبد خزرا کے سائے ہوں چاندنی رات ہو اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دیدار کی بھیک مانگ رہے ہوں اللہ, اللہ, اللہ کر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے ہم تو فی یہاں ہیں یہیں بیٹھ کر مدین جل کے ناظرین بھی تصور ہی تصور میں آئیے آکا کریم علیہ السلام کی بار کام استحاصہ پیش کرتے ہیں درود برداک نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ کیجیے گیا رسول اللہ ابھی بللہ دہرے سیتا دہرے سیتا بس نند دونوں کستا عالم کے سر چکی ہے نشانی قدم اب تو ایک بار اپنے نہیں کے گئے اب تو ایک بار اپنے بولتا کے گئے اب تو ایک بار اپل نہیں بولتا آ جاتی دونوں کسا لے سو گے دونوں عالم کے کس حا کچھ نا جا ہے کہیں کچھ منا ہے شراک مجا ہیں ان کی طرف جس کا عنوان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج لا اک اک الحمد, لا لا الحمد للہ رب العالمینسلام ولابیا اب سلیم اما بادزین سلسلہ احکام حج کے اس حصے میں ہم نکلتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی تلاش میں پیارے اقلی سات وسلام کے نقش قدم سفر حج میں جہاں جہاں پڑے کیا واقعات پیش آئے کن مراحل سے مناسب کی ادائیگی ہوئی ان کے متعلق مختصر طور پر ہم سن رہے ہیں ایک حدیث پاک کے ضمن میں وہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو تفصیل نقل کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ صلاحم عرفات تشریف لاتے ہیں حتی فوج القبتہ نبی اکرم علی عرفات تشریف لائے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں قیام کے تین حصے رہے جیسا کہ ان الفاظوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اکرم علیہ سلاۃ والسلام جو ہی مصطلفہ سے آگے بڑھے ہیں تو آپ علیہ السلاۃ والسلام اپنے نصب شدہ خیمے میں تشریف لائے ہیں جو کہ نمیرہ کے مقام پر نصب کیا گیا تھا اور نمیرہ جو ہے وہ عرفات ہی کا ایک حصہ ہے فنزلہ بیا ازا زاگت شمسہ فاروحلت لہو جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام قصبہ پر سواری کرتے ہوئے نکلتے ہیں فطا بتن الوادی تو نبی اکرم علیہ اسرات السلام بتن وادی میں تشریف لاتے ہیں عرفات میں تو تھے ہی لیکن یہ بتنے وادی کیا ہے بہت سارے جلی القدر محتیسین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو بتنے وادی ہے یہ مقامی عرفات سے جو متصل ایک وادی تھی جسے وادی ارنا کا کہا جاتا ہے تو در حقیقت نبی اکرم علی سلاطلام عرفات سے باہر تشریف لائے اور وادی ارنا میں تشریف فرما ہوئے کچھ دیر کے لیے اگرچہ کہ یہ مشہور ہے کہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے خطبہ حج جو ہے میدان عرفات میں ہی ادا فرمایا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے ان علماء میں امام نووی رحمتہ اللہ تعالی نے شرح مسلم میں اسی طریقے سے قاضی ایاز مالکی رحمتہ علیہ نے اکمال المعلم میں اس بات کو واضح طور پر تحریر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلاط السلام کا جو خطبہ تھا وہ وادی ارنا میں ہوا ہے جو بالکل ملی ہوئی تھی میدان عرفات کے ساتھ لیکن مشہور یہی ہے کہ میدان رفات میں آپ علی صلاسلام نے خطبہ حج ادا فرمایا فقطہ بنناس نبی اکرم علیہ ساطو السلام نے کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خطبہ کی ادائیگی ابھی نماز دور نہیں پڑھی ہے خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ جسے دنیا خطبہ حجت الوداع کے نام سے جانتی ہے اس خطبے میں آپ علیہ صاط نے جو کچھ ارشادات فرمائے وہ ارشادات تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے اور آپ نے ایک ایسا معاشرتی آئین اور چارٹرڈ بیان فرما دیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رشت و ہدایت کا باعث ہوگا خطبے کے بعد کیا ہوا رابع کہتے ہیں سم ازانا بعض روایتوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں نام نہیں آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان دیتے ہیں سماقام پھر اقامت کہتے ہیں فصل نبی اکرم علیم نوز الحجہ کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر سب سے پہلے نماز ظہر ادا فرماتے ہیں جمعہ ادا نہیں فرمایا آپ نے سمہ اقام پھر فوراً ہی زہر ہی کے وقت میں انہیں یعنی خطبہ دیتے ہی فورن نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے فورن بعد صل العصر نماز عصر ادا فرمائی ولم يصلی بينهما شيئا ان دونوں کے درمیان کچھ ادا نہ فرمایا یعنی ظہر کی سنتیں بھی ادا نہ فرمائیں محترم اور پیارے سے بھائیوں اور مدینے کے ناظرین نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر نماز ظہر اور اثر ملانا یہ حج کے موقع کے ساتھ خاص تھا یا سفر کی وجہ سے تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی موقف ہے کہ یہ حج کی وجہ سے خاص تھا اور اس کے دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر نہ ہو تب بھی وہ میدان رفات میں جاتا ہے تو شرائط کے پائے جانے پر وہ زہر و اثر جمع کرے گا اس طور پر کہ زہر کے وقت میں اثر کی نماز ادا فرمائے گا لیکن اس کی شرائط ہیں فی زمانہ جو صورتحال ہے اس میں زہر اپنے وقت میں اور اثر اپنے وقت میں ہی ادا کرنی ہے اب زہر کے ساتھ اثر پڑنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا اس لیے کہ آج کا جو دن ہے عبادت کی اقسام ہوتی ہیں نماز بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے لیکن آج حاجی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا زاری کرنا اللہ تبارک وطالع کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرنا مغفرت کا سوال کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کروا کر جانا تو زہر اور اثر اس لیے ملائی گئی تاکہ نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد طول مغرب تک حاجی کو وقوف کا وقت ملے اور وہ اپنی گریہ آزاری میں مصروف رہ سکے نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی موجودگی تھی اس مقام پر جہاں آپ علیہ سعۃ و السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد آپ علی ساطو السلام رقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتہ موقف پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد پھر آپ علی سات وسلام موقف میں تشریف لے جاتے ہیں فجالا سخرات تو چٹانوں کی طرف اپنی اٹھنی کو لے جاتے ہیں شارہین نے لکھا کہ جبل رحمت کے برابر میں یعنی جبل رحمت سے متسلن اب جبل رحمت تو ایک چوٹی ہے اور جہاں سے دیکھیں گے اس کی سائڈ نظر آئے گی وہ سائڈ قبلے کی طرف ہے اس طرف سخرات, سخرات کہتے ہیں چھوٹی, چھوٹی پا, پہاڑ کی کالی چٹانوں کو تو جانب قبلہ جبل رحمت کی طرف جبل رحمت سے متصل جانب قبلہ جو کالے رنگ کی چٹانیں تھی وہاں آپ علی سلاسلام نے وقوف کیا اور جبل رحمت سے متصلن اس زمانے میں ممکن ہو چٹانیں تھوڑی زیادہ اونچی ہوں آج کل کالے رنگ کی جو چٹانیں ہیں اتنی اونچی نہیں ہیں مشکل آدھا فٹ ایک فٹ اونچی ہوں گی اور وہ نشان دہی ہے وہاں پر کہ یہ کالی چٹانیں ہیں حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ نبی اکرم علیہ سات وسلام اسی جگہ جو ہے وہ آپ نے حقوق فرمایا لیکن مشہور یہی ہے کہ یہی وہ چٹانیں ہیں جس کا علماء نے تذکرہ کیا ہے جبل بین یدی ہی اور اس کے سامنے یعنی جبل رحمت کے طرف جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے آپ کے سامنے قبلے کی طرف مٹی کے ٹیلے بھی تھے اور جبل اس, اس کو اس کے تھے کہ وہاں سواری کا چلنا دشوار ہوا کرتا تھا اس تقبل القبلہ تھا آپ علی السلام نے قبلہ رخ کیا فلم یزل واقف غربت شمس یہاں تک کے سورج غروب ہو گیا نبی اکرم علیہ ساطو السلام کھڑے رہے کھڑے کھڑے دعا کرتے رہے گریہ کرتے رہے اور یہی گریا اور دعا مانگنا اور یہاں ٹھہرے رہنا یہی وقوف عرفہ کہلایا تو نبی اکرم علیہ سات السلام کے وقوف عرفہ کا یہ معاملہ رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اب راوی نے بڑی تکرار کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کو بیان کیا ہے فرمایا وضاحبات سفرت و کلیلن جو پلاحٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی حتی غاب یہاں تک کہ کی جو ٹکلی تھی وہ بھی دکھنا بند ہو گئی اس کے بعد کافلا کوچ کرتا ہے عرفات چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے غروب ہونے کے بعد جب بالکل سورج مکمل طور پر غروب ہو جاتا ہے نبی اکرم علیہ السلات و السلام راہ ہیں اور سواری پر سوار ہو جاتے ہیں وہ ہر دفعہ اُسامہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے بیٹھاتے ہیں نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ سواری پر کون کون پیچھے بیٹھا اور کون کون نہیں یہ پورا ایک, ایک باب ہے اور بعض علماء نے اس موضوع پر خاص اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور استیاب کیا ہے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ سواری پر متصلن ایک ساتھ وہ بیٹھے آپ علیہ السلام کی جو منزل ہے اب مزدلفہ ہے دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ قد حتن راس ریوسیبہ مور کا رحلی نبی اکرم علیہ السلام جو اٹھنے کی لگام ہے اسے ڈھیلا چھوڑتے یا کوکینا سکینا اطمینان سے چلو اطمینان سے چلو آتا کلن جیسے اونچائی کی جگہ آتی چڑھائی آتی جب لم جی ارخال کلیلن تو نبی اکرم علی ساطو السلام اونٹنی کے لگام کو مزید ڈھیلا چھوڑ دیتے اس وجہ سے تاکہ چڑ پر چڑھنے کے لیے اونٹنی تکلیف میں مبتلا نہ ہو ہوتا جب وہ چڑھ جاتی تو پھر دوبارہ لگام اس کی اپنی حالت پر تھام لیتے حتی اتل مزدلف تھا یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ ساط و وادی مصطلفہ تشریف لائے وادی مستہ ایک عظیم وادی وادی مصطلفہ جو ہے یہ حرم ہی کا ایک حصہ ہے یعنی حرم میں شامل ہے عرفات حرم میں شامل نہیں ہے مزدلفہ حرم میں شامل ہے نبی اکرم علیم رات کے وقت میں یہاں تشریف لائے ہیں اب یہاں آنے کے بعد آپ علی السلاۃ السلام نے تین امور انجام دیے پہلا کام آپ نے یہ فرمایا کہ مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں ادا فرمائی دوسرا کام یہ فرمایا کہ مضطلفہ کی رات یہی وقوف فرمایا یہی قیام فرمایا تیسرا کام جو آپ علی ساطو السلام نے جو کیا وہ یہ کیا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مضطلفہ کا وقوف فرمایا اب اس کے مختلف آکام میں میں ضمن ارض کرتا جا رہا ہوں حتہ اطلمفہ تھا نبی اکرم علیہ سات والسلام وادی مظلفہ میں تشریف لائے فصل بل مغرب ولی عشا بے اذان ان واحد اذان ہوئی ایک ہی اذان ہوئی پہلے آپ علی سات وسلام نے مغرب کی نماز ادا فرمائی عشا کے وقت میں ولی اس کے بعد عشا ادا فرمائی بے اذان ان واحد ایک اذان کے ساتھ وہ اقامت لیکن اقامتیں دو ہوئی دو اقامتیں یعنی پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی مغرب عشا کے درمیان میں سنتیں یا نوافل نہیں پڑھے پھر دوبارہ اقامت ہوئی اور اس کے بعد پھر عشاء ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بقایا نماز ادا فرمائی ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں اگرچہ یہی الفاظ ہیں کہ مغرب کی جو نماز ادا ہوئی ہے دو اقامتوں سے ادا ہوئی مغرب اور عشاء کی جو نماز تھی لیکن علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر درمیان میں سنتیں پڑھ لی جائیں تو پھر دو اقامتیں ہوتی ہیں ورنہ مغرب اور رشا کی جو نماز ہے وہ ایک ہی اقامت ادا کی جاتی ہے باہر شریعت میں ایسا ہی لکھا ہے اور فقہ احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان نوافل ادا نہیں فرمائے سمت تجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کی یہ رات یوں تو عید کی رات ہے اگلے دن عید کا دن تھا دس تھی عام حالات میں یہ جو رات ہے یہ رات جاگنے کی رات ہوتی ہے لیکن یم حج کے اندر جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ نمازیں ہیں عام حالات میں ہم ہر نماز اپنی اپنے وقت میں پڑھتے ہیں لیکن دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں نمازیں جمع کی جاتی ہیں عرفات میں ظہر کے وقت میں اثر لیکن فی زمانہ میں ایسا کر چکا کہ عرفات میں جو نماز ہیں اپنے وقت میں ہی پڑھنی ہیں دوسرا جو موقع ہے وہ ہے مزدلفہ کا یہاں اب بھی ہر ایک نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور یہ حج کا ایک واجب ہے تو اس کے بعد آپ علی ساط والسلام آرام فرماتے ہیں اور آپ علی سات السلام کے آرام کے متعلق محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ سات والسلام نے نیند بھی فرمائی یعنی وادی مزدلفہ میں جب آپ لیٹے ہیں آپ علیہ سلاۃ السلام نے نیند بھی فرمائی حتہ تلا الفجر یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وسل الفجر نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی ویسے آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز اس وقت ادا فرماتے تھے کہ جب آپ علیہ السلاط السلام کا یہ معمول تھا فجر کی نماز اس وقت ادا فرماتے کہ جب تھوڑی روشنی ہو جاتی یعنی فجر سورج اگرچہ کے بعد میں نکلتا ہے لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے امام اعظم ابو عنیفار اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے کہ فجر ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ کچھ روشنی ہو چکی ہو لیکن آج کے دن چونکہ وقوف مظرفہ کرنا تھا نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام نے فجر کا وقت ہوتے ہی نماز فجر ادا فرمالی۔ خیرا طبص خاص راوی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جو ہی فجر کا وقت شروع ہوا آپ نے نماز ادا فرما لی بی ازان اکامت اذان ہوئی اقامت ہوئی نماز ادا فرمائی سم مراقب القصبہ پھر آپ قصبہ پر سوار ہوئے حتیٰ اطل مشر الحرام مشر حرام جہاں آج کل مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے اس جگہ پر آپ علیہ السلاط والسلام تشریف لاتے ہیں فستقبل قبلا قبلہ رخ ہوتے ہیں فدار ہو وبراہ اللہ دعا تقبیر و تحلیل کا اہتمام فرماتے ہیں واہدا کلمات طیبہ کا ورد فرماتے ہیں فلم یزل واقفا حتٰ اصفر جدا نبی اکرم علیہ السلام کا یہی معمول رہا یعنی آپ اسی طریقے سے وقوف کرتے رہے یہاں تک کہ سورج تو نہیں نکلا لیکن روشنی بہت زیادہ ہو گئی لیکن سورج نہیں نکلا تھا فدفا قبل تتل وشمس سورج نکلنے سے قبل ہی نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے مینا کی طرف کوچ شروع فرمایا یعنی مینا کی طرف کوچ کرنا شروع کیا اور یہاں سے روانگی اختیار کی یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ جو مشرقین مکہ ہوا کرتے تھے یا زمانہ جہلیت کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ سورج نکلنے کے بعد مض سے نکلا کرتے تھے لیکن نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے ان کے معمول کی خلاف ورزی فرمائی اور سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ علیہ سلاۃ السلام مضدلیفہ سے نکلے ہیں مدلفہ سے نکلے ہیں مینا کی طرف جا رہے ہیں مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک حصہ آتا ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں, ہیں بار دفل فضل عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے بیٹے فضل, فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کانا رجولن حسن بال بڑے خوبصورت تھے ان کے ابھی ادا رنگ سفید تھا وسیمن چہرے کا اس میں جمال بڑا ہی واضح تھا راوی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فلما دفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به ذو ان یجرینا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عورتیں گزر رہی ہیں فتافق الفضل ينظر الیہننا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں دیکھا فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یده علی وجه الفضل تو اپنا ہاتھ جو ہے ان کے چہرے پر رکھا اور چہرہ پھیر دیا۔ اب راوی نے یہاں پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کو بیان کیا این ممکن ہے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. یا یہ ممکن تھا کہ یہ ان کی طرف متوجہ ہوتے تو نبی چونکہ حالت احرام میں جب مزلفہ سے سیمینا کی طرف روانگی ہو رہی ہے لامحال احرام باقی ہے اور حالت احرام میں عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے وہ عورتیں جو عام حالات میں پردہ کرتی ہیں ان کا بھی چہرہ کھلا ہوتا ہے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا حالت احرام میں واجب ہوتا ہے تو نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ تھا کہ آپ علیہ السلاط السلام نے اس موقع پر بھی احتیاط کامل احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا اسی لیے ان کے چہرے کو عورتوں کی طرف نہیں ہونے دیا یہاں سے بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اختلاط نہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ ٹھیک ہے عورتیں ساتھ ہیں لیکن قافلے کو اس انداز میں لے کر چلنا چاہیے کہ عورتیں پیچھے ہوں مرد آگے ہوں ایسا منظر نہ ہو کہ اختلاط ہو جسم ٹکرائے اور ایسا منظر نظر آئے جیسا کہ کوئی شادی میں گیا ہوا ہے بعد لوگوں کو دیکھا گیا یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایسے جا رہے ہیں جیسے کسی پارک میں گھوم رہے ہوں یہ حرمن طیبین میں نظر آنے والے بعد مشاہدات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس طریقہ کار درست نہیں ہے وہاں پر وقار کا مزید لحاظ رکھنا چاہیے اور, اور عورتوں کو مردوں کے تعلق سے مردوں کو عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے حوال الفت اللہ وجہ شکل بن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف اپنے چہروں کو پھیل لیا بتانا محصر یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ سرۃ السلام وادی مؤثر جب آئی تو آپ نے کیا کیا ہر تو وہاں کچھ تیزی سے گزرے جو جس رفتار سے بقیہ حصوں سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے تو یہ مضلیفہ ہے یہ مینا ہے ان کے درمیان میں جو اسپیس ہے کچھ حصے پر یہاں ایک وادی ہے اس وادی کے متعلق آتا ہے کہ اصحاب فیل پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اس جگہ پر نازل ہوا تھا تو چونکہ یہ اللہ تعالی کے عذاب نازل ہونے کی جگہ تھی اس وجہ سے نبی اکرم علیہ نصلاۃ السلام اس جگہ سے قدرے رفتار سے گزرے سما سلقت طریق المستا درمیانی راستہ لیا اور اسی اعتدال پر آ گئے جس اعتدال سے پہلے چل رہے تھے راستہ لیتے ہوئے التی تخ رجوع وہ راستہ لیا جو جمرے پر نکلتا ہے جمرا تل قبرا جمرائے پر اسے جمرہ قبرا بھی کہا جاتا ہے اور جمرائے اقبا بھی کہا جاتا ہے اقبا کہنے کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ بیتے اقبا جو ہوئی تھی صحابہ اکرام علی مردوان جو آیا کرتے تھے مدینہ منورہ سے تو اس کے پیچھے ہی جو پہاڑ تھا وہاں پر جو گھاٹی تھی اس میں بیتے اقبا ہوئی تھی اس مناسبت سے اس جمرے کو کبرا کے ساتھ ساتھ عقبہ بھی کہا گیا ہے حتیٰۃ الجمہ التی د شجرا اس کے پاس ایک درخت بھی ہوا کرتا تھا آج کل درخت نہیں ہے یہاں تک کہ آپ علی صاط اس جمرے کے پاس آئے فرما بس حسیات سات کنکریاں آپ نے یہاں ماری ما کلی حسات ان منہا مسلح ہس الحسی چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کے مانند کنکریاں تھیں اور رما مطن الوادی جو کب بھی رو ما کلی حساطن منہا نبی اکرم علی صاط السلام ہر کنکری مارتے ہوئے تقبیر بھی پڑھتے جاتے مسلح حسات الحسی یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی کے کی تھی اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ کنکریاں سات کنکریاں جو ہیں وہ وادی مزدل سے اٹھائی گئی تھی رما بہنا بطرین وادی پہاڑ پر نہیں چڑے اونچی جگہ نہیں چڑے ہم سطح پر ہی کھڑے ہو کر آپ علیہ ساتو السلام نے کنکریاں ماری من من ہر پھر آپ علیہ ساتو سلام قربانیوں کی طرف متوجہ ہوئے وہ جگہ جہاں قربانیاں ہونی تھی حبیب صلی اللہ, الحبیب صلو اللہ, تعالی صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ وسلم اگلے مدنی گلدستے جو ہیں ہمارے وہ ہیں اصطلاحات حج کے متعلق ان شاء اللہ جی محترم اور پیرس ہیں اور مدھیے چن کے ناظرین طواف ایک ایسی عبادت جو صرف اور صرف مسجد الحرام شریف ہی میں ہو سکتی ہے طواف کی کئی اقسام ہیں طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے اس کے بہت سارے احکام ہیں فی الحال ہم آپ کو وہ احکام نہیں بتا رہے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ طواف کی اقسام کون کون سی ہیں جس طریقے سے نماز تو متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جو نماز جو ہے وہ پانچ وقت کی فرض ہے یا نماز جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے بعض نماز ایسی جو فرض ہیں بعض ہیں جو نوافل ہیں بعض وہ جو سنت مقدع ہیں بعض وہ جو سنت غیر موقع ہیں تو جس طریقے سے نماز کی مختلف اقسام ہیں اسی طریقے سے طواف کی بھی مختلف اقسام ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں طواف نفل آئیے دیکھتے ہیں طواف نفل کسے کہتے ہیں نفلی طواف طوافے فرض و سنت و واجب اور نظر کے علاوہ کیا جانے والا طواف نفلی طواف کہلاتا ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک اس کو شروع نہ کیا جائے تب تک یہ نفل ہی ہے مگر شروع کرتے ہی لازم ہو جائے گا اور اسے پورا کرنا واجب ہوگا عام سادہ لباس میں عام طور سے کیا جانے والا طواف نفلی ہی ہوتا ہے واضح رہے کہ طواف کوئی بھی ہو نفل ہو یا غیر نفل اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے سخہ نے جو احکام طواف قدوم کے بیان کیے ہیں وہی احکام طواف نفل کے بھی ہیں جیسے جنابت میں طواف کرنا یا بغیر وضو کے طواف کرنا یا پیدل طواف نہ کرنا وغیرہ کے مسائل طواف کے جیسا کہ بیان ہوا کئی اقسام ہیں طواف نفل تو وہ ہے کہ جو اختیار کو مشتمل ہے بندہ یعنی چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے ایک طواف وہ ہے جو بعض مواقع پر سنت موقع ہے اس طواف کا نام ہے طواف قدوم کس کے لیے سنت موقع ہے اور کس کے لیے نہیں آئیے دیکھتے ہیں طواف قدوم کے حوالے سے یہ بندی گلدستہ قدوم تواف قدوم صرف حج کران والے اور وہ حج افراد کرنے والے کرتے ہیں جو میقات کے باہر سے آتے ہیں کہ ان کے لیے یہ طواف سنت معدہ ہے البتہ مکھی یا میقات کے اندر رہنے والے حاجیوں پر نہیں یو حجمتو کرنے والے کے لیے بھی طوافِ قدوم سنت نہیں ہے عمری کے لیے آنے والوں پر بھی کسی بھی صورت میں طواف قدوم نہیں محترم اور پیرس میں بھائی اور کے ناظرین جس طریقے سے دیگر بعض عبادات کے حوالے سے اگر نظر مان لی جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے طواف کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں طواف نظر کیا ہوتا ہے تواف نظر جب کسی پر شریعت کی جانب سے طواف کرنا لازم نہ ہو لیکن وہ خود اپنے اوپر کسی خاص وقت یا بغیر کسی خاص وقت کے لازم کر لے تو ایسے طواف کو طواف نظر کہتے ہیں اور ایسے طواف کا حکم یہ ہے کہ نظر ماننے سے اس شخص پر وہ طواف واجب ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنا لازم ہوگا طواف کے کچھ اقسام اپنے سماعت کے طواف نفل یا نفل طواف طواف نظر طواف قدوم طواف کی ایک قسم ہے طواف عمرہ طواف عمرہ کسے کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا مضامین ہے طواف عمرہ عمرے میں پانچ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک نیت نمبر دو احرام نمبر تین طواف نمبر چار سعی نمبر پانچ حلق و تخصیر ان میں سے جو طواف ہے اسے طواف عمرہ کہتے ہیں جو کہ عمرے میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے احرام عمرے میں شرط ہے جبکہ سعی اور حلق واجب کی حیثیت رکھتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے کہ عمرے کا ایک رکن ہے تواف عمرہ حج کا بھی ایک رکن ہے حج میں دو بڑے فرض ہیں یا کہہ لیجئے کہ دو بڑے رکن ہیں ایک طواف زیارت ایک سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ اور دوسرا بڑا جو رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت حج میں دو بڑے فرض ہیں ایک, ایک وقوف عرفہ دوسرا طواف زیارت طوافِ زیارت کیا ہوتا ہے اس کا کیا تعارف ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک مندی گلدستہ اس کے مضامین پر مشتمل ہے طواف زیارت طواف زیارت حج کا رکن و فرض ہے طواف زیارت کے اکثر پھیرے فرض ہیں البتہ بقایا تین پھیرے واجب ہیں اس طواف کو طواف افادہ اور طواف رکن بھی کہتے ہیں حاجی کو حج کے احرام کی پابندیوں سے مکمل طور پر نکلنے اور حج مکمل کرنے کے لیے طواف زیارت کرنا ضروری ہے طواف زیارت کا وجوبی وقت دسوی کے طلوع فجر سے لے کر بارہ ذوال کی غروب ہونے سے پہلے تک ہے اگر کسی نے اس وقت میں نہ کیا تو زیارت اس کے ذمے پر باقی رہے گا اور اسے کرنا ہی ہوگا البتہ بلا عذر تاخیر پر دم بھی دینا ہوگا واضح رہے کہ حج کے دو رکن ہیں نمبر ایک وقوف عرفہ اور نمبر دو طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد حج کے احرام کی پابندیوں سے مکمل طور پر باہر نکلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک یہ کہ حلق یا تخصیر سے احرام سے باہر ہونا اس سے ہر طرح کی پابندی ختم ہو جاتی ہے سوائے بیوی کے حلال ہونے کے دوسری یہ کہ طواف زیارت سے احرام سے باہر ہونا لہذا طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے اور حاجی بھی مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے صلوالحبیت صلوالحبیت صلوالعلا محمد صلوالعلا بعض لوگ عمرے پہ جاتے ہیں جی بالکل بس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کہتے جاتھے ہو، جاتھے ہو، جاتھے ہو، ہم توافع کرائیں طواف ودا عمرے والے کے لیے نہیں ہوتا تواف ودا اس پر ہوتا ہے جو آفاق سے جائے حج کرنے کے لیے آفاق سے جائے طواف ودا طواف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے یہ طواف بعض حاجیوں پر واجب ہے کن حاجیوں پر واجب ہے اور کب کیا جاتا ہے کس وقت کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں طواف ودا کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج ودا <Aufs3> تواف زیارت کرنے کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا وہ تواف ودا گا اگرچہ کرنے والے نے ودا کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو تواف ودا میکات کے باہر سے آنے والے اس شخص پر واجب ہے جو حج کرنے آیا ہے عمرے والے پر طواف ودا نہیں یوں ہی مکی اور میقات کے اندر رہنے والوں پر بھی طواف ودا نہیں افضل یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تب یہ طواف کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو اب اس پر مزید کوئی طواف کرنا ودا کے لیے واجب نہیں البتہ اگر وہ ودا کے طور پر آخر میں بھی طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ بھی مستحسن ہے طواف ودا کو طواف صدر اور طواف رخصت بھی کہتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ تعالی ودر چینل کے آپ کی کالس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں ہم اسے کی طرف محمد ارشن اور تاریخ ضیا گزار ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوالات ہے کہ یا سیدی ایک شخص نے ایک پلاٹ لیا تجارتی مقصد کے لیے اس نے پھر مسئلہ سنا کہ جس جو تجارتی مقصد کے لیے پلاٹ لیا جاتا ہے اس پر بھی زکاعت یا حج فرض ہو جاتا ہے تو اب وہ شخص اس پلاٹ کو سیل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ سیل نہیں ہو پا رہا اس کی پوری نیت ہے کہ وہ اس کو سیل کر کے حج پر روانہ ہو جائے اسی اسنا میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا وہ جو حدیث پاک ہے کہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی تو اس کا اطلاق اس شخص پر ہوگا یا نہیں گو کہ اس کی پوری نیت ہے کہ جیسے ہی پلاٹ سیل ہو وہ ان پیسوں سے حج کرنے جائے گا جواب مرت فرما دیجئے دیکھیں پہلے تو جو جس حدیث کی طرف انہوں نے جی, اشارہ کیا, کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو جی, قوم یہود تھی یا قوم نصارہ تھی وہ حج نہیں كرتی تھی یعنی جی, yani ان کے دین میں حج نہیں تھا حج جو ہے وہ ملت ابراہیمی کیا كرتی تھی جی, نبی اکرم علیہ اسات اسلام نے اس حدیث پاک میں گویا کے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو یہود سے مشابات رکھتا ہے نصارہ سے مشابت رکھتا ہے حج ایک عمل ہے اور عمل چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا بد عملی کا شکار ضرور ہوتا ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور حد چھوڑنا کوئی چھوٹی موٹی بدعملی نہیں ہے ایک بڑا کبیرہ گنا ہے لیکن فرد متعین کی اگر بات ہو رہی ہو نامیٹ پرسن کی اگر بات ہو رہی ہو تو ہم گناہ کا حکم لگانے کے لیے بھی جو احتمالات ہیں दी. اور جو آپشنز ہیں اس کو سامنے رکھیں گے ٹھیک ہے انہوں نے قرضہ مانگا ہو ٹھیک ہے کس نے قرضہ بھی نہ دیا ہو ٹھیک ہے یا پلاٹ جس موسم میں ان کے پاس آیا ہو اس موسم میں حج فرض نہ ہوتا ہو ٹھیک یعنی حج فرض ہونے کے لیے ایک موسم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک کہ اگر ان مہینوں میں مالک بنا ہے مال کا جی جو استطاعت پر پورا اترتا ہے جی جو اس کے ضروریات سے زائد اور حج کی جو استطاط علماء بیان کی ہے اس پر پورا اترتا ہے اگر کوئی ان مہینوں میں اس مال کا مالک بنا ہے تو حج فرق ہو جائے گا وہ مہینے کون سے ہیں جن مہینوں میں فارم بھرے جا رہے ہوں مثال کے طور پر فارم بھرے جاتے ہیں گیارہویں کے مہینے میں گورنمنٹ کے लगी فارم جو ہے نا وہ کافی پہلے بھر لیا جاتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ابھی سفری شروع ہوا ہے یا ربیلا الاول کا مہینہ تھا سفر میں جو ہے اسے وراثت سے مال ملا بہت سارا جی اور ربی میں اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک اب وہ موقع ہی نہیں آیا کہ وہ حج کے لیے آگے جاتا ٹھیک تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی ایک ایسا عمل کر کے مرا ہے کہ جو جس کی وجہ سے یہ ہوگا گار ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں فرد متعین پر حتمی طور پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ٹھیک کیا صورت حال تھی اور کیا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ اگر کسی کے پاس ایسی اگر کوئی چیز ہے یعنی کہ ایسی چیز کہ جو اس کی استطاعت پر پورا اترتی ہے تو اسے حج کرنا پڑے گا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بیچنی پڑیں گی زائد جو چیزیں ہوتی ہیں قرض لے سکتا ہے تو قرض لے کر جائے گا اس حوالے سے جو غفلت ہے وہ غفلت اختیار کرنا درست نہیں ہے یعنی اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ غفلت بھی نہیں برتنی چاہیے اور اگر کسی ایسے شخص کے پاس جس کے مالی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ حج فرض ہے اس نے نہیں کیا تو ایسے آپشن موجود ہیں کہ جس میں اسے رعایت دی جائے دو جہت ہیں نا جی ایک جہت یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے یہ یہ چیزیں ہو جائیں تو وہ جائے گا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یہ ہے آکام ٹھیک اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کچھ آکام پہ عمل نہیں کیا ٹھیک مثال کے طور پہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑھیے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس پس منظر میں پڑی ہے آیا کہ ایسے حالات میں پڑی ہے جن حالات میں سجایت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی تو ان کا سوال تھا دوسری طرف سے تھا جی دوسرے جانب سے تھا جی اور غیر انتقال ہو گیا تو نام عمال بند ہو گیا اچھا ایسے میں کرنا ہی چاہیے کہ آدمی جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور قرضہ بھی نہ مل رہا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ وسیعت کر دے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال سے میرے ورثہ کو چاہیے کہ میری طرف سے حج ادا کر دے ٹھیک صحت مند آدمی وسیعت کرے گا اور اگر ایسا آدمی ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن مثال کے طور پر وہ نابینا ہو گیا فرض ہونے کے بعد ٹھیک فرض ہو گیا تھا بعد میں نابینا ہو گیا थी थी یا وہ اتنا اپاہج ہو گیا کہ اب سواری پر چڑھنے کی اس کو ہمت نہیں رہی ہیلتھ ایشو آ گیا کوئی لیکن حالت صحت میں حج فرد ہوا تھا اب ایسے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو حجے بدل کے لیے بھیجے صاحب آپ کی بار کا میئر جی ہے کہ لفظ حج کا معنیٰ کیا ہے اسی صاحب وہاں پر جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کئی کئی ایسے واجبات ہیں جن کے چوٹنے سے دم یا صدقہ یا صدقہ فطر آتا ہے تو جب وہ اپنے ارکان ادا کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں بعد میں ان کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ اس سے دم واجب ہوا اور میں نے ادا نہیں کیا اور دم ابھی تک واجب ہے تو مفتی صاحب جب اس کو علم ہو گیا اس وقت دم دینا ہے یا اب لا کی وجہ سے اس کو معافی ہے اس پر مدنی پھول ارشا فرما دیجئے حج کا مانا ہے قصد اور ارادہ چونکہ سفر کے اندر جو سب سے بنیادی مقصود ہوتا ہے جس کا بندہ ارادہ کر کے چلتا ہے وہ ہوتا ہے بیت اللہ تو بیت اللہ کے قصد کے ارادے سے جو سفر کیا جاتا ہے مخصوص ایام میں مخصوص وقت میں وہ حج کہلاتا ہے جس کے مزید بھی لوازمات ہیں یعنی وقوف عرفہ توحف زیارت اور دیگر چیزیں اب انہوں نے جو دم اور صدقات کے تعلق سے گفتگو کی ہے واضح رہے کہ عدم علم معافی کا ذریعہ نہیں ہے معافی کا سبب نہیں ہے چھوٹ کا سبب نہیں ہے اگر جہالت ہے معلومات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رخصت مل جائے گی جہالت نہ ہونے کی وجہ بھی خود قابل مواخذہ ہے یعنی ایک آدمی جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے اب ایک آدمی جس پر فرض ہو چکی ہے نماز یا فرض ہو چکا ہے حج اور وہ کوتا برتتا ہے تو بہرحال وہ گناگار ہوگا اگر کسی آدمی نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی کوتا ہی رہ گئی جس سے دم یا سد کا لازم آتا ہے تو بہرحال جب اس کی توجہ جاتی ہے سے پتا چلتا ہے کہ میری کوتا ہی کا جو ازالا ہے وہ ان کاموں سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تو اچھا موقع ہے کہ جب پتا چلا تو پھر دیر کس بات کی تو وہ کام کیے جائیں جن کی وجہ سے اس کی عبادت میں واقع ہونے والی کوتاہیوں کا اضافہ ممکن ہو سکتا ہے لہذا جب بھی پتا چلے گا اسے اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا اضالہ کرے دم تھا تو دم ادا کرے صدقات تھے تو صدقات ادا کرے گا ٹھیک ہے آگے شامل کرتے ہیں ہمارے دو سیگمنٹ سے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا حج سفر حج قدم با قدم اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا واجبات حج مفتی صاحب واجبات حج کی طرف بڑھیں گے یا سفر حجف حج پہلے لے لیتے ان شاء اللہ پھر واجبات حج بھی لیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <تصفيق> <تصفيق> محترم اور پیرس میں بھائیو اور منیچہر کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم مرحلہ وائز جو مناسع کے حج ہیں ان کی کچھ نہ کچھ تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں اگرچہ کہ کچھ تفصیل اس حدیث پاک کے زمن میں بھی بیان ہو گئی جو آپ نے ابھی حدیث جعبی کے تعلق سنی وقوف عرفہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے اور اہم موقع ہے تو سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میدان عرفات میں بھی میں گئی جی انہیں پتہ نہیں ہوتا میدانی عرفات میں جائیں گے تو حج ہوگا جی باہر کھڑے رہ جاتے ہیں باہر کھڑے رہنے کے سبب ممکن ہے اندر جانے کا بالکل ہی موقع نہ ملا انہیں ایک لمحے کے لیے بھی جو وقت ہے مقررہ اس میں میدان عرفات میں نہ گئے ہوں اور واپس ہی آ گئے ہوں ایسے لوگوں کا تو حج ہوگا ہی نہیں جی حج فوت ہو گیا ان کا حج فوت ہو جانے کے مزید آکام میں اب انہیں کیا کرنا ہے کیا, اب کیا کرنا, کرنا, کرنا ہے معلوم کرنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے بارش میں چھٹے حصے کے اندر یہ چیپٹر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مطلب آپ ہر سلسلے میں کوئی ایک ایسی بات یا ایک ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ اس سے حج نہیں ہو گیا کوئی بہت بڑا مسئلہ آپ کا تو یہ شعبہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تو آپ کی خود کی کیسیت کیا ہوتی ہے اب ایسے سے مسائل آتے ہیں ایسے مطلب ہم تو حیران بھی آتے ہیں آپ ایک بتاتے ہیں آپ تو دن میں دس ایسے آتے گے حج میں واقعی ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا کر رہ جاتا ہے پندرہ بیس لوگوں کا یا ممکن زیادہ لوگوں کا قافلہ ہوگا جی انہوں نے حجرے اسود سے شروع کرنے کے بجائے جی حتیم سے شروع کیا طواف ساتوں کے ساتوں چکر جو ہیں اسی انداز پر کیے حتیم سے حتیم پر شروع کیا حتیم پر ختم کیا حالانکہ حضرت سے حضرت سے شروع کرنا واجب ہے جی تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ بعض وقت سوچتا ہے اوقات کیسے ہوگی پورا, <tip> پورا کافلا پھر یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عمرے کا طواف کیا جی صحیح کی نہیں الگ کروا لیا ایک فون آیا مجھے ایک صاحب نے رام باندھا ہوا تھا جی پاکستان تو ہو گئے رام باندھ کر جی مکہ مکرمہ میں رہے دیکھا کہ لوگ وہ سارے احمد کر رہے ہیں جی وہ بھی سب کو دیکھتے رہے جی پھر قبلے نے مدینہ منورہ جانا تھا احرام اتارا کپڑے پہنے مدینہ منوورہ آ گئے نہ تواف کیا نہ صحیح کی نہ الگ کیا عمرہ کیا ہی نہیں اللہ تو تواف تھوڑی, ان کا احرام تھوڑی ختم ہوا احرام میں ہی رہی ہے. تو لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کو سن کر آدمی سٹ آ جائے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم بچپن سے دیکھتے رہتے ہیں تو نماز کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اتنی دفعہ دیکھتے ہیں تو کچھ تو آ ہے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں سکھائی جاتی ہے نماز کے تعلق سے جمعے کے خطبات میں بیانات ہوتے رہتے ہیں لیکن حج ایسا چیپٹر ہے آپ فضائل بیان کریں لوگ سنیں گے آپ جو ہے وہ حج کے واقعات بیان کریں لوگ سنیں گے جہاں آپ نے مسائل بیان کیے لوگ بہت مشکل ہے تو بہت مشکل ہے من کریں جی اب ہمارا فوکس پچھلے دو سال سے واجبات پر رہا ہے جی وجہ یہ ہے کہ واجبات کے ترق پر گنا بھی لازم آتا ہے دھمکیا کام بھی آتے ہیں جی تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واجبات کو فوکس کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور لوگوں تک پہنچ جائیں واجبات لیکن پھر بھی ایک, ایک فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ جی بہت مشکل ہے یہ مسائل تو بہت مشکل ہیں حالانکہ یہ ظاہر بات ہے وہ نہیں ہے عام موضوع تو ہے نہیں خاص موضوع ہے اور میرے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسائل ہی پہن کروں گا آپ کا بیٹھنے کا مطلب بھی یہی ہے اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کیونکہ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے اس کے حوالے سے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی قدر جس قدر ممکن ہے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اور اس انداز پہ پیش کیا جائے کہ آپ کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی عاشقان رسول کی سمجھ میں بھی آئے یہ جو پیکیجز بنتے ہیں مدرس گلدستے بنتے یہ مفتی صاحب کے لیے تو نہیں بنتے ظاہر کرتے مفتی صاحب تو بتا رہے ہوتے یہ ہمارے لیے بنتے تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے نہیں تو جن کتب سے تیاری کر کے مفتی صاحب آتے ہیں ہمیں تو دیکھ کے شاید چکر آنا شروع ہو جائے بھارت عرفات جی حج کا فرض ہے حج کا رکن ہے آپ نے سوال کیا تھا کہ حج کس وجہ سے فوج ہو سکتا ہے جس نے احرام ہی نہیں باندھا تو اس کا فوت کا ہوگا وہ تو دائرے کے اندر آیا ہی نہیں حج کا احرام جس نے نہیں باندھا تو یہ تھوڑے ہی نہیں حج فوت ہونا کہلاتا ہے جس نے احرام تو باندھ لیا لیکن عرفہ جو ہے وہ اس کا مس ہو گیا یعنی نو ژ کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک ایک لمحے کے لیے بھی وہ حالت احرام میں میدان عرفات میں نہیں گیا جی اس کا حج فوت ہو گیا جی اس کا حج احرام باقی رہے گا جی اب اس کے لیے حکام ہے یہ کیا کرے گا جی دوسری جو بڑی بہت بڑی جو غلطی واقع ہوتی ہے جی جس سے حج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حج کا احرام ماننے کے بعد اگر کوئی بیوی کے قریب چلا جائے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے فوت ہونا اور ہے فاسد ہونا اور ہے اب حج اگر فاسد ہو جائے اس کے بھی پھر الگ سے جدا کا ناکام ہے اور ان کی تفصیل باہر شیت وغیرہ کتابوں میں موجود ہے ٹھیک حج عرفات کے دن خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غروب ہونے کا انتظار کیا جائے جب غروب ہو گئی پھر میدان عرفات چھوڑنا ہے اور معلم کی بسیں غروب سے پہلے نہیں آتی ہیں عام طور پر جو لوگ پیدل گئے ہوتے ہیں یا وہ مقامی لوگ جنہوں نے کوئی پیکج لیا ہی نہیں کوئی مولم لیا ہی نہیں بسوں گئے اور ان کو زیادہ جلدی ہوتی ہے ان, ان کے بیٹنگ لی بھی جگہ نہیں ہوتی ان کو دھوپ بھی لگ رہی ہوتی ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے پھر واپسی کی کوشش جلدی کرتے ہیں ورنہ معلم کی بسیں عام طور پر مغرب سے پہلے آتی ہوں ایسا میں نے نہیں دیکھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ مینا سے جب چلے ہیں رفات کے لیے کوشش یہ کریں کوئی ایسے فروٹ اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جو رسیلے فروٹ ہوں ٹھیک جس وہاں ناشپتی بہت اچھے قسم کی مل جاتی ہے ٹھیک مطلب یہاں تو وہ ناشپتی چارا ناشپتی کراتی ہے ملتی ہے لیکن جو مکہ مکرمہ میں میں نے کھائی ہے تو مطلب کہ منہ میں ڈالیں تو رس یوں ٹپکتا ہے ٹھیک ناشپتی ہو گئی مالٹا وغیرہ ہو گیا ایسے فروٹ جن میں رس ہو ٹھیک تاکہ کسی موقع پر بہت آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے جی تو آپ کا حلق جو ہے خشک ہوا جا رہا ہے جی تو یہ فروٹ کھا کر جہاں آپ کی بھوک ختم ہوگی وہاں جو پیاس کا احساس ہے وہ بھی کم ہوگا جی اب جی جب کاب چلیں گے مینا مزلفا کی طرف تو جو لوگ پیدل جا رہے ہوں گے ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ جیسے جیسے لوگ پہنچتے گئے مظلیفہ بیٹھتے چلے گئے بیٹھتے چلے گئے بیٹھتے چلے گئے جاتا ہے اور لوگ یہ نہیں کرتے کہ بھی آگے جا کر صحیح بس ہوتے ہیں پیدل چلنے والے اور وہ درمیان میں یا اس سے پہلے مزدلیفہ مزدلیفہ مزدلیفہ بیٹھ, بیٹھ گئے صحیح صحیح اب جو اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے آنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی صحیح صحیح یعنی ان کو پیدل چلنے کا بھی راستہ بعض اوقات نہیں مل پاتا تو وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جہاں سے انہیں پیدل چلنے کا راستہ مل سکتا ہو اگر مظلفہ آنے سے ایک کلومیٹر پہلے بس والے ٹریک پر بندہ چلا جائے جی جہاں سے بسیں آ جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے بندہ چلنا شروع کرے تو یہ ہے کہ وہ راستہ کافی حد تک خالی مل جاتا ہے اب جو لوگ بس کے ذریعے گئے ہیں مظلیفہ جی ہو سکتا ہے یہ ایک گھنٹے میں پہنچ جائے ہو سکتا ہے یہ پانچ گھنٹوں میں بھی نہ پہنچ پائے اب پیشاب کی بھی حاجت ٹریفک گاڑیاں پسی ہوئی ہیں ڈرائیور نیچے اترنے نہیں دے گا ٹھیک ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو طرح کے فروٹ رکھ لیے جائیں یہ جگہ جگہ کام آئیں گے جب تک کہ آپ دوبارہ مینا اپنے خیمے میں لوٹ نہیں آتے اب آپ کو بس والا کہاں اتارتا ہے آپ کی قسمت وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے جگہ پہ اتارتا ہے جہاں مینا جانا آپ کے لیے آسان ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں جو کرنا تھا وہ کر لیا اب اگل، اگلی صبح جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے جانا ہے ٹھیک مینا میں مینا جانا تو یوں سمجھیے کہ جو نبے فیصد لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو پیدل ہی جاتے ہیں لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بس والا ان سے رابطہ کر لیتا ہے اور وہ انہیں پھر مینا تک نزدیک ترین پہنچاتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے لوگ جو ہے مستلفہ جب پہنچ جاتے ہیں بس والا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب مستلفہ سے ان کو پیدل جانا ہوتا ہے مستلفہ سے جب پیدل جائیں گے تو کافی دشواریاں ہوتی ہیں میں ان پر کلام کرتا ہوں مضطلیفہ کر کیا کرنا ہے مغرب شاہ پڑھنی ہے ملا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے پھر آرام کریں مزدلیفہ وہاں ملا کر پڑھنا واجب ہے اکثر اس رات کا گزارنا سنت تو موقعہ ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت جب شروع ہوگا وقت شروع ہونے کے بعد وقوف کا شروع وقت شروع ہو جائے گا جی کم از کم ایک لمحہ بھی اگر کسی نے وقوف کر لیا تو واجب ادا ہو جائے گا ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیدل جانا ہے مینا شریف ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو جیسے ہی مینا آئے نا جی مثال کے پر آپ آٹھجھا کو یا سات زلیجا کو مینا پہنچے ہیں تو مینا کا جائزہ لے لیا جائے کہ مینا کس چیز کا نام ہے کون سے بڑے بڑے راستے ہیں کون سے نہیں ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں بعض راستے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بعض راستے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو پہلے چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے تو مینا آنے کے بعد راستوں کا جائزہ لے لیا جائے آپ کا خیمہ کس جگہ ہے کوئی اس کے برابر میں پل ہے کوئی ہاسپٹل ہے کوئی بورڈ لگا ہوا ہے بڑے روڈ کا کچھ اور ہے کیونکہ نمبروں سے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیموں کو تو آپ کا خیمہ کہاں ہے تھوڑا سا جائزہ لے کے تھوڑا سا سروے کر کے اپنے خیمے کی کوئی پہچان مقرر کر لے جائے, कर कर لے لے جائے پھر آپ مستلفہ میں کہاں اترتے ہیں اور وہاں اتر کر آپ جب مینا کی طرف جائیں گے آپ کہاں نکلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے آپ چاہیں تو مستلفہ سے نکلے فورن پہلے دن کی رمی ادا کرنے جا کے دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں اپنے خیمے میں اپنے خیمے کو تلاش کریں اس میں تھوڑی دیر آرام کریں تھوڑا دیر آرام کرنے کے بعد پھر ہسو موقع جو آپ کی طبیعت بنتی ہے شام تک جو ہے وہ ایسا وقت ہے اس میں رمی کی, کی جا سکتی, کی جا سکتی ہے جا اور چار طرح کے جو اوقات ہیں چار طرح کے اوقات کے تعلق سے ہم گفتگو کر چکے ہیں اب اگر آپ نے خیمے کو ڈھونڈا ہے اور وہ نہیں مل رہا تو وہاں عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے دھوپ چڑھتی ہے تو صبح کے وقت میں ہی تیس پینتیس کا ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ پہلے سے کوئی نشانیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں تو کافی سہولت رہتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب آپ مینا آئے ہیں اگرچہ کہ آپ سامان تھوڑا زیادہ لے آئے لیکن عرفات جاتے ہوئے زیادہ سامان لے کر نہیں جانا زیادہ سے زیادہ شولڈر بیگ لینا ہے کیونکہ جب آپ آ رہے ہوں گے جمرات کی طرف تو سیکیورٹی والے کھڑے ہوں گے ایک دو ایک کلو پہلے تقریبا اور وہ لوگوں سے بیگ چھین رہے ہوں گے جس کے پاس بی بڑا بیگ نظر آئے گا وہ چھین لیں گے چھین کے ڈال دیں گے اب ان کے پاس بلا مبالغہ سینکڑوں بیگ پڑے ہوتے ہیں بندہ کب ان کے پاس واپس آئے گا کب ان میں سے بیگ ڈھونڈے گا اور کب نکالے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی واپس آ کر اپنا بیگ لے لے گا اتنی اتنا رش ہوتا ہے ایک تو تھکل ہوگی پھر واپس اچھا وہ بیگ لیتے ہیں اس آدمی کا جس کے پاس بڑا بیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ بڑے بیگ جائیں جمرات کے پاس کیا ہوگا وہاں لوگ مشکل میں آئیں گے گر جائیں گے بیگوں کے لگنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور لوگ گر سکتے ہیں بڑے بیگ وہاں چھن لیتے ہیں چھوٹے بیگ ہوتے ہیں شولڈر بیگ ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں چھینک دونوں طرف سے فائدہ یہی ہے کہ شولڈر بیگ جی ہاں ٹھیک ہے اب پہلے دن کی جو رمی ہے اور بقایا دن کی جو رمی ہے ان میں فرق ہے پہلے آپ یو کون اپنے سامنے سب لائیے موتم پہرس ہیں مینا سے جا رہے ہیں جب مینا سے جا رہے ہیں تو مسجد خیف سے گزرتے ہوئے جمرات کے طرف بڑھیں گے جمرات آئیں گے پھر اور آگے بڑھیں تو مکہ مکرمہ کی آبادی آ جائے گی اور آگے جائیں گے تو مسجد حرام شریف آ جائے گی تو جب آپ جا رہے ہیں تو مینا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اب جو جمرا ہے جب جمرے پر پہنچیں گے تو پہلے دن جو رمی کرنی ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے بقیہ دن جو رمی کرنی ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے تو پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کو لا محلہ لا اپنے خیموں میں آنا ہی ہے اب یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں گے کہ جن کو ریل گاڑی کی سہولت دی ہوئی ہو گئی ہوگی کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے خیمے مز دلیفہ میں ہوں گے ان کو بھی رمی کے لیے بس کی سہولت دی جاتی ہے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ممکن ہے میں ہو ممکن ہو مینا میں ہوں لیکن ان کے پاس ریل گاڑی یا بس کی سہولت نہیں ہوگی تو پہلے دن کی جو رمی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے اور آپ پیدل آ کر کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ جا سکتے ہیں تو بس یا ریل کا انتظار نہ کریں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیمہ اتنا دور ہے کہ ریل تک جانے کے لیے آپ کو ڈیڑھ کلومیٹر چلنا پڑے جہاں بس ملنی ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو ڈیڑھ کلو میٹر چلنا پڑے بجائے اس کے وہاں آپ چلیں سیدھا جمرات آ جائے جو آپ کے لیے زیادہ زیادہ دو کلو دور ہوں گے ہوتا یہ کہ ستر اسی سے اوپر جب خیمے جاتے ہیں جی تو ستر اسی کے بعد والے خیمے مینا میں نہیں ہوتے مینا کی حدود ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر مضطلیفہ شروع ہو جاتا ہے اور مزطلیفہ میں بھی جو مینا میں ٹھہرنے کے ایام ہے وہ خیمے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بھی حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے اور گورنمنٹ اسکیم والے زیادہ تر وہیں ٹھہرتے ہیں پرائیویٹ والے بھی جو سستا پیکیج دیتے ہیں وہ تقریباً اپنے حاجیوں کو وہیں ٹھہراتے ہیں لیکن یہاں ایک بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ کاروباری چمک کی بنیاد پر حاجیوں کو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم آپ کو مزدلیفہ میں خیمہ دیں گے حاجیوں کہتے ہیں جی آپ کا خیمہ نیو مینا میں ملے گا بھائی یہ تو مشاعر ہے تو مقامات مناسب ہیں ان کا نام آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جو مضطلیفہ کے حکام ہیں وہ مضطلفہ کے رہیں گے جو مینا کے حکام ہیں وہ مینا کے رہیں گے تو مضطلیفہ کو نیو مینا کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے جو میں نے ایک پس مظہر کھینچا ہے کہ وہاں پر مختلف صورتحال ہوگی کوئی بس سے آ رہا ہوگا تو کوئی ٹرین سے آ رہا ہوگا چاہے اس کا جانا بھی اسی طرح ہوگا پھر کوئی پیدل آ رہا ہوگا لیکن کوشش یہ کریں کہ قافلے کے ساتھ رہے ہوتا یہ کہ پرائیویٹ جو اسکیم میں جاتے ہیں ان کا تو ایک قافلہ بنا ہوتا ہے بعض ان کے ساتھ آرگنائزر بڑا اچھا ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے لیکن جو انفرادی طور پر اس طور پر گئے ہوتے ہیں خاص طور پر گورنمنٹ اسکیم میں جو گئے ہوتے ہیں تو یہ بس پانچ سات لوگوں کا ایک کافلہ ہوتا ہے تو پانچ سات لوگ انجانے لوگ جو پہلی دفعہ گئے ہوں بہت بہت مشکلات کا شکار ہو رہا ہے ہی نہیں چلتا کہ جناب کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ اندازہ لگائیے دو ہزار تیرہ میں سارت ملی حج کی تو بس والے نے ایک جگہ اتار دیا پہلے تو ایک جگہ اتارنے لگا لگا جی وہ مزلفا آگے اتر جائے وہاں مزلفہ کا نام و نشان نہیں جس جگہ اتارا جا رہا ہے جس جگہ وہ اتارنا, اتارنا چاہ رہا تھا میں نے کہا کہاں مزلفا یہاں پر تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اچھا ایک کنڈکٹر تھا مطلب اردو بولنے والا اب اس کی قومیت میں نہیں بیان کرنا چاہتا مناسب نہیں ہے وہ ذرا جوشیلا تھا وہ چاہے کیا اتر جائیں ڈرائیور بڑا اچھا تھا مصری تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ جہاں مجھے کہیں گے میں وہاں آپ کو اتاروں گا تو بہرحال وہ آگے چلتا گیا تقریباً ہم دو ڈھائی کلو میٹر اور چلے اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں بالکل ایک پہاڑی چڑھائی تھی اور نہ آبادی نہ لائٹ نہ پانی نہ ڈرائیور نیا تھا اس کو راستے پتا ہی نہیں تھے پتا نہیں کس راستے پر آ گیا اور کنڈکٹر چاہے ہم یا تو, تو ہم ازمائش میں آ جاتے تو میرا مہمان نہیں اترے پھر جہاں اس نے اتارا وہ بھی بالکل کونا تھا مینا اور نزلفا مل رہے تھے تو پھر ہم نے پہلے یہ کوشش کی کہ ٹھیک ہے رات تو گزر جائے گی رات گزارنا تو آسان ہے لیکن جب صبح ہوگی تو سارے ہی لوگ روانہ ہو رہے ہوں گے جی تو ہم تھوڑا راستوں کا جائزہ لے لیں جب ہمارا یہ پورا کافلہ چلے گا ساٹھ ستر افراد کا تو یہ نہ ہو آگے جا کے روڈ بند ہو تو بیک ہونا مشکل ہو جائے گا مطلب جو پگدڑ مچتی ہے اور لوگ حادثہ پیش آتا ہے اور ایسے موقع پیش آتا ہے کہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے مخالف چل رہے ہیں اور تھکن بھی دگنی ہو جاتی ہے تھکن دگنی ہو جاتی ہے پھر عورتیں ساتھ ہیں بچے ساتھ ہیں پھر ویل چیئر والا اگر ہو تو وہ تو پس جاتا ہے بےچارا تو رات کو تھوڑا جائزہ لے لیں کہ اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو مینا کس راستے سے جائیں گے کہاں سے جائیں گے کہاں سے نہیں جائیں گے لوگوں سے پوچھ لیں آپ دائیں میں چکر لگائیں گے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے تو تجربہ کار ہوں گے جو آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ یہ راستہ اختیار کیجیے گا اب مصروف تو یہ ہے جیسا کہ ہم نے آج کے سلسلے میں سنا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے نکلا جائے لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ تھوڑے دیر اس نے وقوف کیا دس پندرہ منٹ دعا کی اس نے پھر وہ کھڑا ہو گیا چلنا شروع کر دیا ابھی مزدلفہ سے نہیں چھوڑا اسے پتا ہے کہ سورج نکلنے سے دو چار منٹ پہلے ہی میں مزدلفہ چھوڑ پاؤں گا چلنا شروع کر دیا اس نے تاکہ میں رش سے بچ جاؤں تو اس کے اس عمل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دھیان رش ایسا ہوتا ہے دو جو مرلے ہوتے ہیں جو میرا تجربہ ہے وہ حج میں سب سے زیادہ ٹف ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں ایک جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور سارے لوگ اس وقت نکل رہے ہوتے ہیں سارے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں دیکھے نا آپ نے عمرہ کیا عمرہ تقسیم ہے کوئی پہلے پہنچ گیا کوئی بعد میں پہنچا ٹھیک جاتے ہوئے تو رفتہ رفتہ لیکن جب آپ یہ مناسب ادا کر رہے ہیں تو سب ایک ساتھ کر رہے جی تو جب آپ مزدلفہ سے نکلے ہیں تو پس جاتا ہے آدمی کندے سے کندہ چھل جاتا ہے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں تو بہت خیال رکھنا اور قافلے کے ساتھ رہے اگر تیس چالیس لوگ ہوں گے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے جوان جو ہے بوڑھوں کو سنبھالیں گے بوڑھے جوانوں سے رستہ پوچھیں گے کیونکہ بوڑھوں کے ساتھ المیا یہ ہوتا ہے ہمارے پاکوں ہند میں خاص طور پر یہ المیا ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد جو ہے وہ آج پر بیچتے ہیں یا ٹھیک ہے وہ اپنی جمع پونجی جمع کر کے رکھتے ہوں گے یا ایسے موقع پر انتظار کرتے ہوں گے بڑھاپے کا یا جیسے بھی ہے بڑھاپے میں لوگ حج کرتے ہیں اور بغیر کسی کے سارے حج کرتے ہیں جی ان کے ساتھ ان کے اولاد نہیں آئی ہوتی تو وہ بوڑھے وہاں پر اتنے تنگ ہوتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اچھے رفقا مل جائیں انہیں تو یقین مانے پوری عمر وہ دعائیں دیتے حج کی سیزر تو جو, جو, جو جوان ہو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا خیال کریں کوئی ویل چیئر پر ہے کوئی ایسا ہے جس کو جو اکیلا رہ گیا تو اس کو وہ راستہ نہیں بتا پائے گا اس کے لیے انتظار کریں جلدی نہ مچائیں غصے کا اظہار نہ کریں یہ ہر دفعہ رہ جاتا ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے یوں کرتا ہے ذرا جوانی اور بڑھاپے کا بھی خیال رکھیں لفٹ بھی کرا بوڑے کی رفتار میں جوان کی رفتار میں اصل میں دیکھے لفٹ والی بات نہیں ہے جس طرح ہم بچے کو ڈیل کرتے ہیں بچے کو ڈیل کرتے ہوئے ہم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کے متعلق بھی ہمیں ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ بوڑھا ہے کیا بات یہ بوڑھا ہے اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے جو ایک چوانی کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے بعض بوڑھوں کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اچانک سائڈ میں جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ساری ضرورت نہیں چلا جاؤں گا اور یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یہی وہ موقع ہوتا ہے جب وہ گم جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اسے ڈھونڈتے رہے بیچارا ہم نے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں جو اگلے دن آ کے پہنچے ہیں خیمے میں ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے اب سوان بھی نہیں آتی ٹھیک ہے अग्णाई. پھر کارڈ باز کے پاس نہیں ہوتا پھر کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ابھی سارے لوگ इन्दा. مسافر ہیں اب کس خیمے کی لوکیشن کیا ہے کیسے پتا چلے گا جو بھی خیمے میں جا کے ٹھہرا ایک دن کے لیے ٹھہرا پھر آگے آ گیا وہ اب اس نے کوئی پورا جائزہ تو لیا نہیں ہے وہاں کرنے والا مینا میں تو خیمے کی لوکیشن بتانا بھی مشکل ہوتا ہے اگرچہ کہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ان میں لوکیشنز بتائی ہوئی ہوتی ہیں اسے بورڈ تلاش کریں جو میں نے شروع میں کیا کہ خیمے کی لوکیشن کو دیکھ لیں کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے کیونکہ یا تو آدمی بچھڑتا ہے مینا جب مضلفہ سے نکلتا ہے سب بچھڑتا ہے یا وہ بچھڑتا ہے رمی کرتے ہوئے دوسرا جو ٹف مرحلہ ہے وہ ہے رم پہلے دن کی رمی بہت مشکل کام ہے بہت زیادہ مشکل ہے پہلے دن کی رمی میں بھی بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں اب اس کے بعد دوبارہ وہ خیموں پہنچنا ہے انہیں بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور پہلے سے اس طریقہ کار اختیار کریں کہ یہ نوبت نہ آ پائے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ کام مشکل ہے اس طرح مشکلات آتی ہیں آزمائش ہو جاتی ہے تو اب اس میں آسانی کیسے ملے یہ سہولت کا راستہ کون سا ہو کیا ایسا کریں کہ کچھ آسانی ہو جائے کچھ سہولت ہو جائے کچھ قدر تحمل کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ جو ہم بھی یہ مطلب جو آشکان رسول جا رہے ہیں وہ مناسب ادا کر سکے کیا احتیاطی تدابیر کریں دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی مشکل آ جائے نا کتنی جی. بڑی مشکل آ جائے جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پر مشکل آتی ہے اس کے بعد چار مشکل اور جاتی ہے ٹھیک ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو گئی اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس مشکل پر وہ صبر نہیں کرتے اس مشکل کو بڑھاتے رہتے ہیں آ فا کرتے ہیں کیا ہو گیا کس سے ہو گیا کیوں ہو گیا اگر آدمی مشکل پر صبر کر لے تو وہ مشکل آدھی ہو جاتی ہے پہلا مرلہ تو یہ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو دماغ کام کرے گا جب بندہ ہائپ میں آ جائے نا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کے منہ سے جاگ نکل رہے ہیں غصے میں آ رہا ہے اور جناب کوس رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا کیوں آ گیا کیسے آ گیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے کیسے مٹنا ہے اس سر توجہ بعد میں جائے گی جو تھک جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کیا کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہے جو لوگ پہلے آج کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرے ان کو ریکویسٹ کرے کہ آپ ہمیں ساتھ رکھے تو یو کر کے ایک دوسرے کا ساتھ بٹاتے ہوئے مشکلات سے بچا جا سکتا ہے زبان سکھ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اگلے مدنی گلدستی کی طرف بڑھیں گے جس کا عنوان ہے واجبات حج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <تصفح> <تصفح> حاجی کے لیے قربانی بھی ایک ایسا فعل ہے جسے جا کے یہ اپنے مقررہ وقت میں انجام دیتے ہیں جس طرح عید کی قربانی ہوتی ہے عید کی قربانی جدا گانا معاملہ ہے حج کی قربانی جدا گانا معاملہ ہے یاد رکھیے حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن حج کران والے پر حج تمتو والے پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کا واجب ہونا حج کا ایک واجب ہے اس واجب کی کیا تشریح ہے اگر یہ واجب نہ کیا جائے تو کیا حکمایت ہوتا ہے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک مختصر مدنی گلدستہ گیارہواں واجب کران اور تمتو والے کا قربانی کرنا مختصر تشریح کران اور تمتو کا حج کرنے والے کے لیے قربانی کرنا واجب ہے اور یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے البتہ حج افراد والوں کے لیے یہ قربانی مستحب ہے جانور کی عمر اور اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں ہیں واضح رہے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح احرام کی بانس پابندیوں کے خلاف ورزی کی وجہ سے قارن پر دو دم لازم ہوا کرتے ہیں اس بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کرنے والا حج کی قربانی بھی دو کرے گا ایسا سمجھنا درست نہیں بلکہ حج کران کرنے والا بھی ایک ہی قربانی کرے گا قارن پر احرام کی خلاف ورزی کی بنا پر کہاں کہاں دو دم دینا لازم ہوتا ہے اس کی مکمل صورتیں دیکھنے کے لیے حج کے مسائل پر عمدہ ترین رہنما کتاب رفیک الحرمین صفحہ دو سو پینسٹھ کا دو سو کا مطالعہ کریں حج حج کی قربانی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک متمدع یا قارن نے قدرت کے باوجود قربانی نہیں کی تو یہ قربانی ساکت نہیں ہوگی جب تک زندہ ہے حرم مکہ میں قربانی کرنا اس کے ذمے لازم رہے گی تاخیر سے کرے گا یعنی بارہ زل کے غروب کے بعد کی تو تاخیر کرنے کا دم بھی لازم ہوگا نمبر دو کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں نہ اتنے اسباب کی اسے بیچ کر جانور خریدے تو دس روزے رکھے گا ان میں سے تین روزے حج سے پہلے رکھنے ہوتے ہیں اور سات بعد میں یعنی تیرہ زلیجہ کے بعد ان روزوں کے تعلق سے بہت سارے اور بھی احکام اور تفصیل ہے خاص کر قارئین اور متمتع ہونے پر بھی کچھ فرق ہے باہر شریعت کے مطالعے سے یہ تفصیل سیکھی جا سکتی ہے نمبر تین اگر نوی تک پہلے کے تین روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ یوم نہر آ گیا تو اب روزے رکھنا کافی نہیں بلکہ قربانی کرنا ہی لازم ہے اور قربانی نہ کی تو نہ صرف قربانی ذمے پر باقی رہے گی بلکہ تاخیر کی تو اس کی بنا پر دم دینا بھی لازم ہوگا نمبر چار محتاج نے قربانی کی استطاعت نہ ہونے کے سبب حج سے پہلے تین روزے رکھے پھر حج کے بعد قربانی کے مقررہ وقت میں قربانی پر قادر ہو گیا تو اگر حلق نہیں کرایا تھا تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے اور اگر حلق کرا لیا پھر قادر ہوا تو وہ روزے کافی ہیں نمبر پانچ اگر ایام گزر گئے اور اس نے حلق بھی نہیں کروایا تھا اسی دوران قربانی پر قادر ہو گیا تو اب قربانی کرنا لازم نہیں پچھلے روزے کافی ہیں البتہ بقیہ سات روزے بھی رکھے گا حلق ایام میں نہ کرنے کا دم بھی ہوگا پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد جیسے حاجی اپنے خیمے میں پہنچتا ہے اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے بعض حاجیوں کا سب کا نہیں بس یہ کسی طریقے سے آرام سے باہر ہونا چاہتا ہے بس آرام سے باہر آ کے میں غسل کروں سے کپڑے پہنوں اور ریلیکس ہو جاؤں احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں یاد رکھیے رمی کرنے کے بعد قربانی کرنا باقی ہے قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر ہوگا اس کے بعد ہی احرام ختم ہو سکتا ہے تو پہلے دن کی رمی اس کے بعد قربانی اس کے بعد حلق یا تقصیر ان تینوں افعال کے اندر ترتیب واجب ہے اس ترتیب کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے آئیے اس ترتیب کے واجب ہونے کے تعلق سے کیا احکام ہے اور خلاف ورزی پر کیا صورتیں لازم آتی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک معلوماتی پیکج بارہواں واجب پہلے دن کی رمی پھر قربانی پھر حلق و تقصیر میں ترتیب ہونا مختصر تشریح حاجی تین قسم کے ہیں ان میں سے حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں جبکہ حج قرآن اور حج تمتو کرنے والے پر قربانی واجب ہے لہذا قارن اور متمتع حاجی سب سے پہلے تز الحجہ کو یعنی پہلے دن کی رمی اپنے وقت میں کرے گا پھر قربانی کرے گا اور اس کے بعد حلق یا تقسیر یہ ترتیب واجب ہے البتہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں اس پر دو چیزوں میں ہی ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے گا پھر حلق یا تخصیر واضح رہے کہ بارہ کی غروب تک قربانی کا وجوبی وقت ہے یعنی ایام نہر کے پورے وقت میں پہلے دن کی رمی کے بعد جب بھی قربانی کرے جائز ہے البتہ حلق یا تقسیم کا بھی بارہویں کے غروب سے پہلے ہونا ضروری ہے لہذا حلق یا تقصیر سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا قارن اور متمتے پہلے دن کی رمی کر کے قربانی کرے گا پھر حلق یا تقسیر سے فارق ہوگا اس ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے اگر رمی کے بعد قربانی سے پہلے حلق یا تقسیر کر لی یا قربانی پہلے دن کی رمی سے پہلے کر دی یا حلق یا تخصیر ان دونوں اعمال میں سے کسی سے پہلے کر لیا تو ترتیب کا واجب ادا نہ ہوا خلاصہ کلام یہ کہ قارن و کو تینوں افعال میں ترتیب رکھنا ہے جبکہ مفرد کو دو افعال میں ترتیب رکھنا ہے دونوں قسم کے حاجیوں پر مناسب کو اپنے وقت میں ادا کرنا بھی ضروری ہے یاد رہے کہ دوسرے تیسرے دن کی رمی قربانی یا حل سے قبل کرنا ترک واجب نہیں مثلا پہلے دن قربانی نہ ہو سکی حالت احرام ہی میں ہے دوسرا دن آ گیا تو دوسرے دن کی رمی اپنے وقت میں کرنے سے مذکورہ ترتیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کا نصیب ہو رمی قربانی اور حلق میں ترتیب ترک کر دی تو کیا حکم ہوگا نمبر ایک قارن یا تمتو والے نے پہلے دن کی رمی قربانی اور حلق وہ تقسیر میں ترتیب نہ رکھی یوں ہی حجی افراد والے نے رمی اور حلق و تخصیر میں ترتیب نہ رکھی تو دم واجب ہوگا نمبر دو اگر مفرد نے اپنی قربانی رمی سے پہلے یا حلق کے بعد کی تو کوئی مذائقہ نہیں مگر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قربانی حلق سے پہلے اور رمی کے بعد کرے قربانی کرنے کے تعلق سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ کون قربانی کرے کس کو ڈھونڈا جائے یہ جو ایام ہوتے ہیں دسواں گیارہواں خاص طور پر 10 اور گیارہواں دن بارہویں دن پھر بھی باہر اتنا رش نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے لیکن جہاں جانوروں کی منڈی ہے وہاں تک پہنچنا مینا کے خیمے سے اس منڈی تک پہنچنا یعنی اگر آپ بائیک والے کو بھی کہیں گے نا کہ تم یہ دو کلومیٹر چھوڑا ہے وہ کہے گا دو سو ریا لوں گا زیادہ چھ ہزار پاکستانی ٹھیک ٹھیک اور وہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے ٹھیک یعنی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی آپ کو ملو میل پیدا چلنا پڑے گا بڑے مسائل ہوتے ہیں سو بیمار والی اچھا ان مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف حدود حرم میں ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ حدود حرم سے باہر قربانی ہو سکتی ہو تو حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ قربانی حدود حرم میں ہوگی پورا مینا حدود حرم میں شامل ہے پورا مضدلفہ بھی حدود حرم میں ہے مکہ مکرمہ کی بہت ساری آبادی حدود حرم میں ہے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں آبادی نہیں ہے جیسے حدیبیہ کی جانب کا علاقہ لیکن پھر بھی وہ حدود حرم میں ہے تو قربانی کے تعلق سے دو طرح کے حکام بڑے اہم ہے نمبر ایک یہ کہ قربانی کا ایام نہر میں ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ قربانی کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے اس تعلق سے کیا حکام ہے خلاف ورزی کی جائے تو کیا صورتیں ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ تیرواں واجب قربانی کا ایام نہر اور حدود حرم میں ہونا مختصر تشریح حج کی قربانی کا واجب وقت دس ذلحجہ کی تروئے فجر سے بارویں کے غروب آفتاب تک ہے اور اس قربانی کا حرم میں ہونا واجب ہے حرم بہت بڑا علاقہ ہے جس میں مزدلفہ کا میدان مکہ شہر کی اکثر آبادی اور کچھ نواحی علاقے حرم میں شامل ہیں لہٰذا حرم کی سرزمین پر کسی بھی جگہ قربانی ہوئی تو جگہ کے بارے میں جو وجوب تھا وہ ادا ہو جائے گا البتہ منہ میں قربانی کرنا سنت ہے اور مسنون وقت یہ ہے کہ دس دلحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرے حدود حرم اور ایام نہر میں قربانی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر قربانی کو ایام نہر سے مؤخر کیا تو ایک دم دینا لازم ہوگا یوں ہی اگر قربانی حرم کے بجائے خارج حرم کی تو یہ قربانی ادا ہی نہ ہوئی اس کے بدلے دوسری قربانی حرم کے اندر کرنا لازم ہوگا قربانی جب ایام نہر کے بعد ہو تو مینا کے بجائے مکے میں ہونا افضل ہے نمبر دو اگر ایام نہر میں حدود حرم میں اعادہ کر لیا تو مزید کچھ لازم نہیں البتہ اگر ایام نہر گزر گئے تو پھر حدود حرم میں قربانی کرنے کے علاوہ تاخیر کی وجہ سے دم بھی دینا ہوگا جمحترم جی اور پیرس بھائی اور مدثر کے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے قربانی کے تعلق سے دو طرح کے احکام قربانی کا یام نہر میں ہونا یعنی دس گیارہ بارہویں کی غروب سے پہلے تک ہونا اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ حدود حرم میں ہونا یہ بہت سروری ضروری ہے اس حوالے سے کیا حکام تھے آپ نے ملازہ کیے اب قربانی بھی ہو گئی قربانی ہونے کے بعد اب احرام کھولنے کا جو مرحلہ ہے یہ مشروط حلق یا تقصیر کے ساتھ حلق جب ہو جائے گا یا تقصیر ہو جائے گی تو بندہ احرام سے باہر آ جائے گا یاد رکھیے کہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو تقریبا ہی مسائل دونوں کے برابر ہے حلق کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا تقصیر کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا عمرے کا جو حلق یا تقصیر ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ حدود حرم میں ہو اور جو حج کا حلق یا تقصیر ہوگی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حدود حرم میں ہو تو حلق اور تقصیر یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے مطلب آپشنل ہے چاہے تو حلق کروائیں چاہے تو تقصیر کروائیں حلق یا تقسیر کروانا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اس واجب کے کیا حکام ہے کیا اس واجب کی تفصیل ہے کیونکہ اس واجب کے تعلق سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ہم نے آپ کے لیے تقریبا سات منٹ کا ایک پیکج بنایا ہے حلق یا تقسیر کے تعلق سے جس میں حلق اور تقصیر کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا تھوڑا سا سمجھایا جائے گا کچھ صورتوں پر گفتگو بھی کی جائے گی اور اگر یہ کام نہ کیا اور ایرام کھول دیا تو کیا صورتیں لازم آئیں گی یہ بھی بیان کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک بہت ہی مفید پیکج چودواں واجب حلق یا تقسیر کرنا مختصر تشریح ویسے تو یہ عمل احرام سے نکلنے کے لیے شرط ہے لیکن الگ سے حج کا ایک واجب بھی ہے اور مزید بھی کچھ تفصیل اس واجب کے ساتھ موجود ہے حلق صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کو حلق کروانا حرام ہے احرام سے باہر آنے کے لیے چوتھائی سر گنجا کروانا واجب ہے اور پورے سر کا حلق سنت موقع ہے تخصیر ویسے تو بال چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں لیکن احرام سے باہر آنے کے لیے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے مطلوبہ تقسیر اس وقت پائی جائے گی جب کم از کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے ایک پورے کے برابر یعنی تقریباً ایک انچ کاٹ لیا جائے کا حلق اور تقسیر کے بارے میں اہم معلومات نمبر ایک حلق کے مانا ہے گنجا ہونا جو کہ عام طور سے استرے کے ذریعے ہوا جاتا ہے اگر کسی نے اس طرح استعمال کیے بغیر ہی حل کی طرح بال مکمل صاف کر لیے مثلا کوئی پاؤڈر استعمال کیا یا استرے کے بجائے پتھر کے ذریعے بال صاف کیے یا نوچ نوچ کر بال صاف کیے تو بھی حلق کرنا پایا جائے گا البتہ مشین کے ذریعے بال دور کرنا حلق نہیں کہلائے گا اگرچہ جی مشین باریک نمبر کی ہو کیونکہ حلق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ مشین سے بال صاف کرنے پر صادق نہیں آتی البتہ ایسی مشین استعمال کی جو بال اکھیڑتی ہو تو جدا گانا بات ہے اور بال نوشنے کا حکم بیان ہو چکا ہے نمبر دو حلق کی طرح تقسیم میں بھی یہی سنت ہے کہ پورے سر کے بالوں کی تخصیر کی جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے نمبر تین تقسیر کرتے وقت چوتھائی سر سے کچھ زیادہ حصے کے بال شامل کر لینا چاہیے تاکہ بال چھوٹے بڑے ہونے کی بنا پر یہ نہ ہو کہ چوتھائی سر کے مطلوبہ تمام بالوں کی تقسیم نہ ہو سکے اور احرام سے باہر ہونے میں مشکلات پیدا ہو جائے خاص کر عورتوں کے بالوں میں چھوٹے بڑے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں احتیاط کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پورے سے زیادہ کاٹے جائیں تاکہ چھوٹے بال بھی شامل ہو جائیں جس کے بال چھوٹے بڑے ہوں اس کے لیے تو حسب موقع ان دونوں میں سے کسی ایک احتیاطی صورت پر عمل کر کے چوتھائی سر کے بالوں کی تقسیم کو یقینی بنانا ضروری ہے نمبر چار کسی شخص کا سر پہلے ہی سے مکمل گنجا ہے یا صبح شام عمرے کر رہا ہے اور سر پر بال بالکل نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ان افراد کے لیے اس طرح پھروانا واجب ہوگا نمبر پانچ ایک عمرہ کرنے پر جس نے پورے سر کا حل کیا تو لا محالہ بال بڑے ہونے میں وقت چاہیے ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے باس لوگ حجام کے پاس جا کر صرف مشین پھروا کر آ جاتے ہیں حالانکہ ان کے سر پر تخصیر کی مقدار بال نہیں ہوتے یو مشین پھروا لینے سے نہ تو حلق ہوا نہ ہی تخصیر اور احرام بدستور باقی رہے گا انہیں لامحال اس طرح پھروا کر حلق ہی کروانا ہوگا نمبر چھے. کسی شخص کا احرام کھولنے کا وقت ہو گیا وہ اپنا حلق خود کر سکتا ہے بلکہ کسی ایسے آدمی کا حلق یا تخصیر بھی کر سکتا ہے جس کا احرام ابھی نہ کھلا ہو لیکن احرام کھولنے کا وقت آ گیا ہو مثلاً دو افراد عمرہ کر رہے تھے تواف و سے فارغ ہو گئے اب صرف حلق یا تخصیر ہی کرنا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق یا تخصیر کر سکتے ہیں نمبر سات حج کے احرام میں حلق و تقسیل کے بعد طواف زیارت نہ کیا ہو تو بیوی سے متعلق صحبت وغیرہ کے حوالے سے پابندیوں کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا اور طواف زیارت کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی حج کا سفر حلق یا تقسیر ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک جس نے احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا تقسیر کو اختیار نہیں کیا وہ بدستور حالت احرام ہی میں رہے گا حج اور عمرہ دونوں کے احرام کے بعد عمومی حالات میں یہی حکم ہے نمبر دو کسی نے بغیر حلق یا تخصیر کیے لباس وغیرہ پہن لیا اور احرام کے خلاف ورزیاں شروع کر دی اگر تو پہلی خلاف ورزی یہ سمجھ کر کی گئی کہ اب میں احرام سے باہر ہوں اور اس کے بعد خلاف ورزیوں کا تسلسل جاری رہا مثلا خوشبو استعمال کی چہرہ چھپایا وغیرہ ذا اور معمول کی زندگی شروع کر دی اور خوب خلاف ورزیاں کی تو اس صورت میں بقایا ہر ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت نہیں ہوگی بلکہ مجموعی طور پر ایک ہی دم ہوگا اور اگر رف یعنی احرام ختم کرنے کی نیت نہیں پائی گئی تھی تو ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت یعنی دم و صدقہ وغیرہ ہوگا نمبر 3 اگر کسی عذر کے سبب حلق اور تخصیر دونوں ممکن نہ ہو مثلاً اس کے بال چھوٹے ہوں جس کے سبب تقسیر ممکن نہیں اور سر میں تھوڑے پھنسیاں ہیں جس کی وجہ سے حلق کرانے میں ضرر ہے تو اب حلق اور تقسیر دونوں معاف ہیں اور اس صورت میں ترک کے سبب دم لازم نہیں ہوگا البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اسے اس مرض کے بہتر ہونے کا اندازہ ہو تو وہ احرام سے نکلنے کے لیے بارہویں کی غروب تک انتظار کرے اور اگر انتظار نہ بھی کیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں حلق اور تقسیر کرنا چونکہ اس بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جیسے آدمی نکلتا ہے عمرہ کر کے تو بہت سارے کمیشن ایجنٹ مل جاتے ہیں کہیں گے جی حلق کروانا آئیے آئیے آئیے آئی ہمارے میرے ساتھ آئیے تو وہ جا کے اپنی دکان پہ لے جائیں گے یا آپ خود جا رہے ہیں تو آپ کے ہوٹل کے پاس سے آپ گزریں گے تو کوئی نہ کوئی حجام کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی دکان پہ لے جائیں گے چلیں اچھی بات ہے وہ بھی اس کے حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں حلق یا تقسیر کرنے میں گناہ کی بات نہیں ہے لیکن بہت سارے حجام ایسے دیکھے گئے ہیں جو آپ کو بڑے غلط مشورے دیں گے میرا میں حاضر ہوا حلق کے لیے تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ پانی جو مارنے لگے ہو خوشبو تو نہیں اس میں جی ہمارا کام ہے ہم کو غلط کام تھوڑی کریں گے ہمارا کام ہے خوشبو خوشبو نہیں ملاتے ہم چلیں تمہیں نو گیا آدمی کہہ رہا ہے اور جب وہ مارے گا تو خوشبو تو آئی جائے گی اچھا اب میں نے تھوڑی دیر بعد برابر نگاہ ڈالی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس نے کئی عمریں کیے ہوئے اس کے بال اتنے سے بنی ہوں گے بس صرف نشان تھا اور اس پر جناب مشین پھیری جا رہی تھی وہ مشین میں آیا نہیں آیا مشین اطمینان کو پھیر دی اب میں دل میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی غلط کام کریں گے اور یہ کیا کر رہا ہے میں یہ تقسیر ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس پر تو الگ اس آدمی پر تو تقسیر تو نہیں ہے کرنے جی ہو جاتی ہے یہ بھی یہ بھی الگ ہی ہوتا ہے الٹا مسئلے بتا رہے الٹے مسئلے بتا رہے مطلب مسئلہ بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ بھی الگ ہی ہے تو پھر میں اس کو کہا کہ بھائی الگ یہ نہیں ہوتا تقسیر کے تقاضے ہوتے ہیں بالک پورا تو کم از تو اس پہ تو الگ کروانا ضروری ہے تو پھر تھوڑا سا پسپا ہوا جی ہم تو مزدور لوگ ہیں لوگ جیسا کہیں گے ہم ویسا کر دیں گے الگ یعنی پورا گنجا ہونا بلیڈ لگا کے بالکل جو لگوانا یعنی موقع تھا اس کا حلق کروانے کا تقصیر کی وہاں گنجائش نہیں تھی لیکن وہ تقسیم ہو ہے جناب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بہت سارے مشورے جو ہیں وہ آپ کو پھنسوا سکتے ہیں بڑی غلطی میں مبتلا کر سکتے ہیں آپ کو خود جو ہے وہ تیار ہونا پڑے گا جو آپ کے ذمہ واجبات ہیں ان کے متعلق کام سیکھنے پڑیں گے حلق اور تقسیر کے حوالے سے ایک اور بات حج کا پندرواں واجب حلق اور تقصیر کا ایام نہر میں ہونا آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیل ہے پندرہواں واجب حلق یا تقصیر کا ایام نہر میں ہونا مختصر تشریح حج کے احرام کو ختم کرنے کے لیے مخصوص وقت کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے حلق یا تقسیر کا وجوبی وقت دس زلہجہ کی سب صادق سے لے کر بارہ زلحجہ کی غروب آفتاب تک ہے البتہ افضل پہلا دن یعنی دسویں زلحجہ ہے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد پہلے قربانی اور پھر حل کرے گا کہ یہ ترتیب بھی واجب ہے حج کا سفر میری حلق یا تقسیر ایام نہر میں کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کسی حاجی نے حلق یا تقسیر ایام نہر میں نہ کیا تو حلق یا تقسیر تو وہ ہر حال میں کرے گا ہی لیکن تاخیر کی بنا پر ایک دم دینا لازم آئے گا اگر کوئی دسمی کے طلوع فجر سے پہلے حلق یا تقسییر کر لیتا ہے تو یہ معتبر نہیں اور اس حلق یا تقسیر کے ذریعے وہ احرام سے باہر بھی نہیں ہوگا جی محترم اور پیرسم بھائی آپ سن رہے تھے ایام میں حلق یا تقسیر کا ہونا یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے ایام نہر میں حلق یا تقسیر کا ہونا اچھا میروز بھائی ہوتا یہ ہے کہ مرد کے لیے تو ایک تھوڑی الجھن زیادہ ہوتی ہے وہ شادی چادروں میں ہوتا ہے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ عام کپڑوں میں ہوتی ہیں تو ایسا کئی مواقع پر یہ مسائل لوگوں نے پوچھے تو اندازہ ہوا کہ یہ ریشو وہاں زیادہ ہے کہ مثال کے طور پر عمرہ کیا ہے جی کر لیا صحیح کر لیا تقسییر کرنا ہی بھول گئی اسلامی بہن اسلامی بہنیں تقسیم کرنا ہی بھول گئیں جی معمول کی زندگی پر عمل پہ رہے ہیں یا دوسرا عمرہ کرنے چلی گئیں جی تو اسلامی بہنوں کو خاص توجہ کیا حاجت ہے کہ وہ چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا احرام ختم ہونا ہے اور ہمیں جا کے احرام ختم کرنا ہے تو بسا اوقات تقسیم کرنا ہی بھول جاتی ہے ٹھیک مطلب اس میں یہ بھی, بھی پرائے گا کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تقسیم کس مقام پہ کر رہے ہیں یعنی جب انہوں نے صحیح وغیرہ کی یہاں تو حج کے معاملہ چل رہا ہے ویسے جب وہ تقسیم کریں گی تو کیسے مقام پہ کس طریقے کی جگہ پہ تقسیم کریں پردے کی جگہ پہ کریں گی بات ہے بالوں کا کھولنا ہوگا بالوں کی تھوڑی سیٹنگ کی جائے گی اگر وہ پورے پورے سر کے بالوں کی تقسیم نہیں کرنا چاہتی سر احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اگر دو حصے کرتی ہیں بالوں کے یا تین کرتی ہیں یا کم از کم تو چار کرنا ہے تو بہار پالوں کو سیٹنگ تو کرنا پڑے گی نا بال کا حصہ ہے ایسے جگہ پر تقصیر کریں گی جہاں بے پردگی نہ ہو اب وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر مینا کے خیمے ہیں اب مینا کے خیموں میں تو یہ نہیں کہتا ہے میں جائیں گے کمروں میں جائیں گی تو چونکہ مینا کے خیموں میں پارٹیشن ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں تو اپنے خیموں میں یا اگر ان کے ایسے حمام ہیں جہاں بالکل مردوں کے دیکھنے کی یعنی باہر بھی کھڑی ہیں جی تو دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی تو وہاں بھی ممکن ہے جی تو یوں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے تقصیر کی جائے گی جی سلسلے کا وقت اور ہمارے مدنی گلدستے اختتام کو پہنچے اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص مسائل و مناسب کے حج سیکھنے سمجھنے انہیں یاد رکھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق تعطہ فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی کلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و